شی اور, سا... جی. اور بہری جو ہے مذہب دونوں شیعہ ان میں ان میں فرق یہ ہے کہ ان کا ایک حاضر امام ہوتا بہریوں کا جو وہ فتوا دیتا ہے وہ سب اسی پر عمل کرتے ہیں شیعہ حضرات کا مذہب یہ ہے کہ بارہ اماموں میں یہ بارہ امام ہمارے بھی امام ہیں اور سب اہل سنت و جماعت حضرات امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بارہواں امام مانتے جس کو حاضر و وہ کہتے ہیں کبھی شیعوں کے دروازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری علامت یہ ہے نا کہ عموماً ہمارے گھروں میں مزید ہوتے ہیں السلامت وسلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ یہ لکھتے ہیں السلام علیہ کا یا امام حاضر الزما اس قسم کے الفاظ وہ لکھتے ہیں تو وہ امام مہدی کو اپنا امام مانگتے ہیں اس دور کا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے اور کسی غار میں ہے قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور غار سے نکلیں گے اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے کہتے ہیں یہ مکمل قرآن انہی کے بغل میں دبا ہوا ہے اور جب آئیں گے تو اصل قرآن لے کر کے آئیں گے اور یہ کمبخت اتنے عاقبت نا اندیش ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو بیاض عثمانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ انو کی کتاب ہے حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو قرآن مجید موجود ہے اصل قرآن یہی ہے جو الحمد شروع ہو کر وناس تب ختم ہوتا پورے اکابر علماء کا اس پر اتفاق اور خود جب قرآن مجید جمع ہوا تو پورے صحابہ کرام علی مریدوان نے اس سے اتفاق کیا سب سے بڑی دے. اجماع امت جس کو کہتے تو اب بہری لوگ اس زمانے میں اپنے وقت کا امام مانتے اس امام کی وہ تقلید کرتے ہیں یا سب کچھ اسی کو مانتے اور اس میں عموماً کتنے ہی بڑا آدمی ہو کیلنڈر کے حساب سے یا ان کا امام کہتا ہے تو ایک دن پہلے ہمارے سے روزہ رکھتے اور ایک دن پہلے عید کرتے ہیں ایک کلینڈر کے حساب سے سمجھیے چلتے ہیں ان میں چاند وغیرہ دیکھنے کی کوئی وہ نہیں. یہاں تک کہ, کہ ابراہیم جی جو مشہور قانون داں اور جسٹس وہ جب گورنر بنے گورنر تو مرکز کا نمائندہ ہوتا یہ تو ہمارے سنی اپنے آپ کو شرماتے برگشتہ ہوتے ہیں وہ بحیثیت گورنر کے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھتا تھا اور اخبار میں فوٹو چھپتی تھی تمام قوم کے جو لیڈر ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک دن پہلے نماز پڑھتا تھا اتنی ان میں وہ سختی ہے وہ اپنے حاضر امام کو جو ہے وہ سب کچھ مانتے آغا خانیوں کا معاملہ ان سے بالکل جدا آغا خانی نہ کسی کتاب کو مانتے نہ کسی حدیث کو مانتے بلکہ اس وقت کا جو ان کا امام ہے وہ ان کا امام ہے اور ما ذاللہ اس میں اللہ تبارک کا و تعالیٰ کی ذات کو حلول مانتے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک کا وطالعہ اس کی ذات میں گھسا ہوا معذ اللہ سما معاض اللہ اور یہ چیزیں بھی ان کے بہت بڑے کوئی محقق تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے غالباً تو انہوں نے اپنے دین و مذہب پر ایک کتاب لکھی اس میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا نہ ان میں نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے کوئی بنیادی باتیں جو اسلام کی ہیں کوئی بات ان میں نہیں ہے میں ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں میں تقریباً آج سے کوئی بارہ یا تیرہ سال پہلے یوسٹن میں تھا امریکہ وہاں ایک سو گھر آغا خانیوں کے اچھا وہ آغا خانی آپس میں مروت میں ہماری نماز میں بھی آ جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جماعت خانہ بھی جاتے ہیں کہ رحمان بھی راضی شیطان بھی نہ ہو بیزار یہ دونوں کام کرتے تو ہمارے کچھ مذاکرے میں وہ آئے کچھ ان کے بڑے. ان کے جو سب سے بڑا وہاں آدمی ہے, وہ مجھ سے آنکر ملا, کہن لگے کہ آپ جیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تو ہم آپ کو بلانا چاہتے اور ہمارے خدشات ہمارے سوالوں کے آپ جواب دیں مگر اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا اگر کہیں تنازعہ نہ ہو جائے میں نے کہا بھائی جو صاحب میرے میزبان ہیں ان کی تو اجازت ہے ہاں وہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو گاڑی چلانے والا کسی دوسرے کو مت لائیے گا سو گھر ہیں ہمارے ایک بڑے حال میں انہوں نے اہتمام کیا اور جو کچھ اسلام کے خلاف وہ بوچھار کر سکتے تھے گھنٹے دو گھنٹے سب انہوں نے کیا کرنے میں انہوں نے کیا کیا میں نے سب کے جواب دیے تسلی بخش تو کہنے لے گی کہ ایک مسئلہ ہمیں بتائیے میں نے کہا وہ کیا ہے کہنے لے کہ جہاں تک اسلام نہیں پھیلا ابھی وہاں کے انسانوں کا آپ کے بارے میں کیا جہاں نماز پہنچی نہ روزہ پہنچا نہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پہنچی ان کے متعلق آپ کا کیا تو میں نے کہا جناب بلاوجی آپ پریشان ہیں ہماری تو بہت بڑی فتاوی کی کتاب فتح عالم گیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے بقول کہ کسی جگہ اسلام نہیں پہنچا لیکن وہاں کے لوگ اگر اپنا کوئی خدا مانے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی حضور کی دعوت ان تک نہیں پہنچی اسلام ان تک نہیں پہنچا یہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے مسئلہ کہنے پھر آپ کے مولوی کیوں نہیں بتاتے تو میں نے کہا نہیں بتاتے تو آپ نے پوچھا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ اس پر گفتگوئی. کہنے کہل ہم کل آپ کی تقریر میں تھے تو آپ نے سوال کے جواب میں یہ کہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی اناری آدمی کو سمجھانا ہوتا تو اس کے عقل کے مطابق بات کی جاتی نرم گفتگو کی جاتی تاکہ شاید وہ دین کی طرف مائل کہنے لگے اپ نے چار اماموں کا ذکر کیا ہے تو اگر پانچواں ہمارا امام بھی آپ مان لیں تو اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا یعنی ہم اور اپ بالکل ایک ہو جائیں گے بھائی ہمارے امام کو بھی اپنا امام مانتے اپ مایا سے یہ کہتا ہے کہ اس پاگل کو بیوقوف کو کیسے میں امام مان لے وہ کمبخت وہ ظاہرہ برغشتہ ہو جاتے. تو میں نے ان کو مثبت جواب میں کہا میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو امام مان لیتے ہیں آپ چند سوالوں کے جواب ہمیں دے دیں اس کو امام مان لیتے میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل ردوان اللہ تعالی اجمع انہوں نے آدمی کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا سارا نظام دیا زندگی بھر آدمی کو گزارنے کا نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سارا نظام دیا یہ چار امام ہمارے ہیں تو آپ اپنے امام کی تعلیمات بتائیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا درس دیا کیسے نماز پڑھی جائے کیسے روزہ رکھا جائے کیا کیا جائے اب یہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کوئی کتاب ہو تو ہمیں دکھا بھائی ایک ہی کتاب بتا دو کوئی سولہ ورق کی کہ آغا خان صاحب نے یہ کہاؤ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تو اب ایک آدمی کے پاس کوئی ضابطۂ حیاتی نہیں ہے کچھ ہے نہیں اب اس کو امام کیسے مان لیں آپ لائیے ان کی تعلیمات کو وہ بالکل خاموش ہو گئے پھر خاموش ہونے کے بعد تھوڑا سا ان کو شاٹ یہ لگا کہ بہت بڑی دعوت قانون اہتمام کیا ظاہر ہے کہ سب آدمی ان کے تھے پانچ چھ سو آدمی ایک سو گھر کے تو میرے سامنے کا میں نے کہا میں تو گوشت کھاتا نہیں آپ کے میزبان نے ہمیں نہیں بتایا ہم نے سارا اہتمام آپ کے لیے کیا میں نے کہا نہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں میں تو جو رائتا ہے نا دہی کا بنا ہوا اس سے ایک روٹی کھا لوں گا میں اتنی کھا لیتا ہوں جتنا زندہ رہنے کے لیے آدمی کو ضرورت ہوتی میں نے رائتا سے روٹی کھا لی اور ان کے سوالوں کا جواب دے کے ان سب کو میں نے لاجواب کر دیا اب اس دین کے پاس کوئی حیات کا طریقہ ہی نہیں ضابطے حیات ہی نہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے وہ کیا مذہب ہوگا صرف جاتے ہیں آغا خان کا فوٹو لگا ہوا اس کے سامنے بیٹھ کر کے پتا نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں یا اس کو سلام کرتے ہیں. اور سب آدمی اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں اپنے ٹپن میں اور سب مل کر کے بیٹھ کر کھانا کھا کے بس نشیستن گفتن خوردن نوشتن برخاستن بس یہ ان کا مذہب ہے کھاؤ پیو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اب ظاہر یہ کیا مذہب ہوگا ٹھیک اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ہیں تو آپ ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے دیکھیے کافر قرار دینا یہ حکومتی سطح پر آغا خانی بہری یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ خدانہ خواست مرتبہ خدانہ خواستہ کوئی آدمی ان کے پاس جائے انہوں نے کہا بھائی واہ بھائی واہ آپ کا مذہب تو بہت اچھا ہے ہم آغا خانی ہونا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا جائیے آپ گھر تج لے جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں اسی طرح بہریوں کے پاس جائے کہ میں کوئی بہری ہونا چاہتا ہوں کہتے گھر ہمیں ضرورت نہیں تو یہ طبقہ وہ ہے جو تبلیغ نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ جہاں بوری ہیں نہ محلے سے کبھی لڑائی ہو گئی. نہایت ام سکون کے ساتھ رہتے تو یہ اس کے بارے میں کوئی منفی پروپاگنڈا ہوتا ہی نہیں ہے نہ کوئی ان کا ذکر کرتا ہے نہ کچھ کرتا مسائل اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو دین کے ہمارے بنیادی اصول کو یہی نہیں کوئی بھی اگر نہیں مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور کوئی سا جی اکثر نماز میں جو غلطیاں